بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المزيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة انشق اللہ عمََ یشق الفا یشقر النبصح امن کا فراف اللہ غنی حمید معزز ناظرین اور مشاہدین کل سے لقمان حکیم کی وصيتوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کل پہلا درس تھا تمہید کے طور پر لقمان حکیم کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی آج جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ لقمان کی ہے سورہ لقمان کے آٹ نمبر بارہ اس آیت کریمہ میں اللہ اربان فرماتا ہے ولقد عطین القما الحکم کہ ہم نے لقمان کو حکمت دے رکھی تھی انشکر اللہ کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اوم یشقر فعنما یشکر اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے امن کا فرا اور جو ناشکری شکری کرے فرن اللہ غن الحمید اللہ رب العمین بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی وصیتوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات جو اللہ نے بیان کی ہے اس کا ایک مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ جو آگے لقمان کے تعلق سے وصیتیں آ رہی ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں حکمت دے رکھی تھی اس لیے انہوں نے جو بھی وصیتیں کی ہیں وہ ساری وصیتیں حکمتوں پر مبنی ہیں یہ کہہ کر کے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی وصیتوں کی اہمیت کو دوبالا کر دیا ہے تاکہ انسان جب پڑھے تو اسے اندازہ ہو کہ یہ عام نصیحتیں نہیں ہیں بلکہ اس ذات کی نصیحتیں ہیں جس ذات کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی اور یہ بیان کیا کہ اللہ نے انہیں حکمت سے نماز رکھا تھا لہذا جب انسان ان وصیتوں کو پڑھے یا ان وصیتوں کے بارے میں سنے تو اس کے دل کے اندر بات ہونی چاہیے کہ وصیتیں بہت اہم ہیں اور حکمت اور دانائی پر مبنی ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ان کے بارے میں بیان کر دیا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دے رکھی تھی لہذا ان کی جو بھی باتیں ہیں جو بھی وصیتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری وصیتیں حکمت پر دانائی پر اور بھلائی پر خیر پر اور نیکی پر مشتمل ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دے رکھی تھی الحکمہ کا اللہ رب العلم نے استعمال کیا الحکمہ کے لوگ ہی معنی ہوتے ہیں کہ ایسی چیز جو یا ایسی بات جو انسان کو حماقت سے دور رکھے حماقت سے جہالت سے نادانی سے بدخلقی سے تیش میں آ جانے سے جلد بازی سے اور جذباتیت سے عدم بردباری سے انتقام لینے سے ان تمام چیزوں سے جو چیز انسان کو دور رکھے اسے حکمت کہا جاتا ہے تو حکمت کا لغوی معنی یہ ہوا کہ ہر وہ بات یا ہر وہ چیز جو انسان کو غلط چیزوں سے دور رکھے حماقت سے جہالت سے باطل سے اور ناجائز غصہ کرنے سے انتقام لینے سے عدم بردباری سے ان تمام چیزوں سے جو چیز انسان کو دور رکھے اسے حکمت کہا جاتا ہے حکمت یا لفظ الحکمہ قرآن مقدس کے اندر دو طرح سے استعمال ہوا ہے ایک تو صرف الحکمت یا الحکمہ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جیسے یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ الخد آتعین القما الحکمہ کہ اللہ رب العالمین لقمان کو کیا دے رکھا تھا حکمت دے رکھی تھی سوچ بوجھ دے رکھی تھی اور بردواری دے رکھی تھی یعنی ساری حکمت کے اندر جو بھی چیزیں شامل ہیں وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے لقمان کو دے رکھی تھی تو ایک تو یہ ہے کہ صرف لفظ حکمت اللہ رب العالمین نے استعمال کیا جیسی آیت کریمہ ہے اور اس طریقے سے ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وہ قتل داؤد و جالود کی داود نے جالوت کو قتل کر دیا وہ اللہ الملک وحکمہ اور اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت دے رکھی تھی یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے اور اس طریقے سے جو آہنگری کی صنعت تھی اور سمجھ تھی وہ بھی مراد ہے اس طریقے سے شعور سوج بوجھ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں تو یہاں بھی اللہ حرب الامن نے الحکمہ کا لفظ استعمال کیا اس طریقے سے اللہ فرماتا ماتا دوسرے کے اندر ضعلی کا مما اوہ علیہ کا من الحکمہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف وہی کیا حکمتوں میں سے تو یہاں صرف الحکمہ کا لفظ اللہ ربران نے استعمال کیا اس طریقے سے اللہ حرماتا ہستے سلمان اسلام کے بارے میں وہ شدت نام الکا و عطئینہ الحکمہ و فصل الخطاب کہ ہم نے ان کی سلطنت اور بادشاہت کو مضبوط کر دیا قوت دینی کافی مضبوط بادشاہت اور طاقتور حکومت ہم نے ان کو عطا فرمائی وہ عطینہ الحکمہ اور انہیں حکمت دی تھی وہ فصل خطاب اور فیصلہ کرنا ہم نے ان کو سکھایا تھا تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے الحکمہ استعمال کیا تو اگر مفرد آئے اکیلا الحکمہ لفظ آئے تو اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں ایک معنی تو نبوت کا ہوتا ہے جیسے یہاں دو آیتوں میں بیان کیا گیا اسی طریقے سے علم و بصیرت دینی فہم و ادراک دینی شعور اور سوچ بوج عقل فراست ورا اور تقوا شکر اور صبر اور حق کی معرفت حق پر چلنا دینی نصیحت مصلحت اور دور اندیشی خوف اور خصیت حاضر جوابی حلم اور بردباری صبر اور برداشت خاموشی نفس کی اصلاح اور اس کا تذکیہ اور باطن کی اصلاح تمام چیزیں حکمت کے اندر داخل ہیں یہ تمام چیزیں حکمت کے اندر داخل ہے اور حکمت بہت بڑا خیر ہے بہت بڑی بھلائی ہے جس اللہ تعالی حکمت سے نواز تھے اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہر غلامن اس کے ساتھ بہت خیر کرادہ کر رکھا اسی لیے اللہ نے اسے حکمت سے نواز دیا اللہ تعالیٰ کرشاد ات الحکمت منیشا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا حکمت دیتا ہے وہ ات الحکم فقت اتیا خیرہ اور جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت زیادہ خیر دے دیا گیا تو حکمت سراسر خیر ہے سراسر بھلائی ہے سراسر نیکی ہے تقوا ہے ورا ہے پرہیزگاری ہے دینداری ہے اور اس طریقے سے بہت بڑی بھلائی ہے حکمت اس لیے امام بن معینہ فرماتے ہیں کہ ان افضل ما اوتی فی دنیا الحکمہ سب سے افضل چیزوں میں سے جسے دنیا کے اندر بندے کو دیا جائے وہ حکمت ہوتی ہے وہ فی الحال اور رہنا اور آخرت کے اندر افضل چیزوں میں سے جو بندے کو دی جائے وہ رحمت ہوتی ہے انسان کو اگر حکمت مل جاتی ہے تو انسان کو حکمت ہلاکت سے تباہی سے بربادی سے بچاتی ہے اسے رفات اور بلندی عطا کرتی ہے اور حکمت انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو ایسا انسان کسی سے انتقام نہیں لیتا اف و درگزر سے کام لیتا ہے معاف کر دیتا ہے سب کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہے اور سب کو فائدہ پہنچاتا ہے اور برائی کے ارتقاب سے انسان بچتا ہے اس طریقے زبان کا انسان صحیح استعمال کرتا ہے اور حکمت انسان کو ندامت سے بچاتی ہے اور رضالت سے بچاتی ہے برے کاموں سے بچاتی ہے اس لیے انسان جو سوجھ بوجھ رکھتا ہے اور حکمت سے پیش آتا ہے جلد بازی نہیں کرتا کسی بھی چیز کے اندر تو ایسا انسان رسوا نہیں ہوتا ہے ایسا انسان ندامت نہیں ہوتی اسے کیوں اس لیے کہ حکمت کے ساتھ وہ سارا معاملہ کرتا اچانک تیش میں نہیں آ جاتا کسی کے ورغلانے سے وہ اس کے اندر جذباتیت نہیں آتی اور نہ ہی اس کے اندر یعنی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کو انتقام لینے پر یا برائی کرنے پر ابھار دے تو یہ جو حکمت ہوتی ہے یہ سراسر خیری ہوتی ہے اس لیے حکمت جو انسان اپنے کاموں کے اندر اپناتا ہے اس انسان کو کبھی حسرت یا ندامت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ہمیشہ وہ انسان سکون میں رہتا ہے اطمینان میں رہتا ہے کیونکہ وہ انسان حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے تو حکمت اللہ برامین کی طرف سے بہت بڑی بھلائی ہے بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ ہر برامین اسے حکمت سے نمازتا ہے تو اگر حکمت صرف اکیلے آئے تو یہ سارے معنی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ سر حکمت کی چیزیں حکمت کی باتیں کہلاتی ہیں تو اللہ رب العامین نے قرآن مقدس کے اندر طریقے سے بھی استعمال کیا ہے اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب الامین نے الکتاب کے ساتھ بھی الحکمہ کو استعمال کیا کہیں آیتوں کے ساتھ اللہ کی آیتوں کے ساتھ،, اللہ کے ساتھ آیات اللہ کے ساتھ الحکمہ استعمال کیا گیا ہے تو اگر قرآن کے اندر الکتاب اور الحکمہ دونوں ایک ساتھ آئیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء بد بتاتے ہیں کہ وہاں پر الحکمہ سے مراد سنت ہوتی ہے ہمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور ہمائے نبی کی سنت ہوتی ہے امام شافی فرماتے ہیں کہ سمیت من اور دامن علم بالقرآن کہ میں نے ان لوگوں سے جو قرآن کے عالم ہیں ان سے میں راضی ہوں میں نے ان سے بات سنی ہے کہ الحکمہ سنت رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کہ حکمت یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے اور اس طریقے سے ماں بن عجب رجب فرماتے ہیں منقال الحکمہ سننا فقول الحق جس نے یہ کہا کہ حکمت سے مراد سنت ہے تو اس کا کہنا بجا ہے اس کا کہنا حق اور صحیح ہے لے ان سننا تو اس لیے کہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے وہ طبعین و, و معانی اور قرآن کے معانی کو بیان کرتی ہے وہ تحد ولا اتباعی اور اس کی اتباع پر اس کی اتباع پر ابھارتی ہے تو جہاں الکتاب اور الحکمہ ایک ساتھ آئیں تو اس پر تقریباً علماء کے اتفاق ہے کہ وہاں الحکمہ سے مراد سنت ہے ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکمت نہیں ہے قرآن بھی حکمت ہے قرآن سراسر حکمت ہے قرآن اللہ نے نازر فرمایا حدیث بھی اللہ نے ناظر فرمائی اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحکیم بھی ہے اللہ تعالی حکمت والا ہے لہذا اس کا پورا کلام حکمت پر مبنی ہے قرآن بھی حکمت ہے شروع سے لے کر کہ آخر تک اللہ تعالیٰ کا ہر کلام حکمت پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی عمل کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں جو حکمت سے خالی ہو اللہ کا پورا کلام حکمت و دانائی کا ہے اور حدیثیں اور سنتیں بھی اللہ ابرامین کی طرف سے ہیں لہذا حدیثیں بھی حکمت ہیں اور یہ بھی دانائی پر مشتمل ہیں جس طریقے سے اللہ ابرامن قرآن نادر کرتا تھا اس طریقے سے اللہ صلاح اربامن سنتوں کو نازل کرتا تھا کانا جبریل یون ضلع سنن کمایاتی قرآن سلف میں سے کسی سلفی کسی سلف کا قول ہے یہ وہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین آپ کے پاس جبیل امین کو بھیجتا تھا اور جبیل امین قرآن کو لے کر کے آتے تھے اسی طریقے سے جبیل امین آپ کے اوپر سنتوں کو بھی اتارتے تھے سنتوں کو نازر کرتے تھے سنتیں لے کر کے آتے تھے تو جیسے قرآن اللہ کی طرف سے ہے ایسے سنتیں بھی اللہن کی طرف سے ہیں یہ سنتیں قرآن کی تفسیر کرتی ہیں اس کے معنی کو بیان کرتی ہیں پورے دین کا بیان ہے سنت اور اللہ قرآن و سنت کے اندر محصور کر دیا ہے حق کو اور دین کو تو جہاں الکتاب اور الحکمہ ایک ساتھ آئے وہاں پر حکمت سے مراد اس پر علماء کا اتفاق ہے سمجھ لیجئے کہ وہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے میں چند آہت آپ کے سامنے پیش کروں جہاں پر الکتاب اور الحکمہ ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے بقرایت نمبر ایک سو انتیس رب نبا رسول المنحم اے ہمائے رقط انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیج دے یہ حسے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یتلو علیہم آیاتک وہ ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کریں وہی وہ اللہکتاب الحکمہ اور وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں وہی ذکیم اور ان کا تذکیہ کریم نکانت عزیز الحکیم تو ہی عزیز ہے اور حکیم ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے تو یہاں پر الکتاب اور الحکمہ ایک ساتھ استعمال کیے گئے لہذا الکتاب سے مراد قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اور الحکمہ سے مراد ہماربی صلی اور آپ کی سنتیں ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورے حضر آب آیت نمبر حضابس کے اندر وزقر ناما کن تم ان چیزوں کو یاد کرو جو تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے یہ اللہ اربرامین آزاد متحرات کے بارے فرماتا ہے من آیات والحکمہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے اور حکمت میں سے تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں قرآن مقدس اور الحکمہ اللہ کے وسلم کی سنتیں اور آپ کی حدیثیں آپ کا فرمان آپ کے فرمودات ان اللہ حکان لطیف الخبیر اللہ ابرامن لطیف و لطیف ہے یعنی باریک کی کا علم رکھنے والا باریک بھی ہے اور خبیر ہے خبر رکھنے والا اس طریقے سے اللہ الرمادہ نعمت اللہ, علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں عما انضمن کتاب الحکمہ اور اللہ نے تم پر جو کتاب اور حکمت کو اتارا نازل کیا یہ عید کمبھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وسیعت نصیحت کرتا ہے وہ تق اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرو علمک الََََََََََََََََََََََََََََََ علیم اور یہ بات جان لو کہ اللہ ابامی نے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ سور بقا کی آیت نمبر ایک سو ہے اس طریقے سے اللہ فرماتا کہ وہ انض اللّہ علیہ کتاب اور حکمہ اللّہ اب الامن نے آپ پر کتاب کو اور حکمت کو نازل فرمایا وہ علم کماللم تکنط عالم اور اللہ اب نے آپ کو باتیں سکھائیں جن کا آپ کے پاس علم نہیں تھا وکان افض اللہ علیہ کا اور اللہ رب الامین کا تمہارے اوپر بہت بڑا فضل ہے یہ سورک نمبر ایک سو تیرہ اللہ کا فضل ہے ماں نبی پر بہت زیادہ اللہ ہی کا کرم اللہ ہی کا فضل اللہ ہی کا احسان کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا سارے انسانوں میں سے سب کا سردار بنایا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان اللہ رب العلامین نے آپ پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا یہ اللہ البراہین کے احسان سب سے پہلے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے اٹھیں گے یہ اللہ البراہن کا آپ پر احسان اللہ اور سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے یہ بھی اللہ البراہین کا آپ کے اوپر احسان اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو اپنے عمل کی بدولت جنت کے اندر جا سکے تو صحاب کرام نے فرمایا کہ آپ بھی تو کہا میں بھی جب تک کہ اللہ ابراہین کی رحمت شامل نہ ہو تو اللہ ابراہین کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان فرمایا تو ہمارا اور آپ کی کیا حیثیت ہے ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے تو بھی نبی فرمائے جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس وقت کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العالمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا فضل رہا بڑا کرم رہا اللہ نے آپ پر قرآن اتارا اللہ رب العالمین نے آپ پر دین اتارا اللہ رب العالمین نے آپ, العالمین نے آپ کو آخری عمرتا اور اس طریقے سے بے شمار فضل اور بے شمار عنایتیں اللہ کے کی مانبی پر ہوئی اللہ رب برامین کا جو بھی مقام و مرتبہ ملا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ, اللہ برامین کی طرف سے ملا اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کا کرم اس کا احسان ہے اللہ ابامن کی نعمت ہے لہذا آپ اللہ کے بندے تھے اللہ کے غلام اور رسول تھے اللہ رب الامن آپ پر کرم احسان کیا اللہ مقام اور مرتبہ آپ کو فرمایا. سارے نبیوں کا سردار بنایا، امامت کرم ہوا اللہ کا ہمارے نبی کے اوپر تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازر فرمائی اور تو حکمت سے مراد اللہ کے سنت اس طریقے سے اللہ اسبا صفی ہم رسول المینفسم کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر کرم کیا احسان کیا کہ انہی میں سے انہی کی طرف انہی میں سے ان کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا یعنی ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے انسانوں میں سے تھے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو رسالت کے لیے نبوت کے لیے منتخب کیا یسروعال آیاتی جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں وہ ذکی ہم ان کا تسکیہ کرتے ہیں ان کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں انہیں نیکمال کی طرف رہنمائی کرتے ہیں انہیں توحید سکھاتے ہیں سنت سکھاتے ہیں شرک سے اور ہر ناجائز عمل سے گناہوں سے دور رکھتے ہیں وہ اللہ محمد کتاب اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ انکانقب الرفی عالم اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے یہ سورہ سور عالم کے عائد نمبر ایک ہے اس طریقے سے اللہ فرماتا کما ارسلفی کم رسول المین کم یسلو علیہم آیاتینہ ویو ذکی کم ویو اللہ کم الکاب اور حکمہ ویو یہ آیت بلّہ البرامن یہ سور بقرہ کی اکیاون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تمہارا تسکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اس طریقے سے اور بھی کچھ آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العامین نے الکتاب اور الحکمہ کو ایک ساتھ استعمال کیا انہیں میں سور اور جمعہ کی آیت نمبر دو ہے تو ان تمام آیتوں میں الکتاب اور الحکمہ سے مراد قرآن اور ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسا کہ علماء کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے یہاں کو یہ اشکال کر سکتا ہے یا کسی کی طرف سے اعتراض آ سکتا ہے کہ اللہ رب العلمین نے اس علیہ اسلام کے بارے میں فرمایا وہ عید الم کل کتاب الحکمہ کہ میں نے آپ کو کتاب اور حکمت سکھائی کتاب اور حکمت کی تعلیم دی تو یہاں پر کیا حکمت سے مراد ہمارے نبی کی سنتیں ہیں تو ظاہر بات اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہاں پر ہمارے ندی کی سنتیں مراد نہیں ہیں یہاں پر حکمت سے مراد دانائی کی باتیں اور بردباری کی باتیں حکمت کی باتیں فہم و فراست کی باتیں یہ جو الحکمہ کے معنی سے پہلے ہم نے بیان کیے اور سارے معنی مراد ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر فط عیسیٰ علیہ السلام کی سنتیں ان کا عمل بھی مراد ہوگا ان کا قول مراد ہوگا کیونکہ وہ بھی اللہ اربرامین کی طرف سے نبی تھے اور وہ بھی لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے لہذا ان کی باتیں بھی حکمت اور دانائی پر مشتمل ہوتی تھی لہذا یہاں پر ان کی باتیں اور ان کی سنتیں اور ان کا عمل مراد ہے اور اس طریقے سے عام جو حکمت ہے وہ ساری حکمتیں بھی یہاں پر داخل ہیں براد ہیں. جی ہاں اس मैंने میں نے की بات پیش کی کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ بھائی یہاں پر الکتاب اور حکمت ایک ساتھ آیا ہے تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ الکتاب اور حکمت سے مراد جہاں بھی ہوگا وہاں حکمت سے مراد ہمارے نبی کی سنت ہوگی تو اس کا میں نے جواب دیا کہ کسی کے ذہن کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ اشکال آ سکتا ہے تو اس کا جواب یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے دیا الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکمت بہت ہی عظیم اور سراسر نیکی اور بھلائی ہے تو اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دے رکھی تھی اور ہر نبی کے پاس حکمت ہوتی ہے ہر نبی کیونکہ وہ اخلاق کے اونچے مقام پر فائد ہوتا ہے اس کے اندر بردباری اور تمام اخلاق تمام اچھائیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں لہذا ہر نبی حکیم ہوتا ہے یہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ رب العالمین نے بھی ان کو حکمت دے رکھی تھی حکمت کی باتیں اللہ ان کو سکھائی تھی اللہ رب العالمین نے لکمان حکیم علیہ السلام کو اللہ فرماتا ماتا کے نشک اللہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر کیا ہے اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے جائے اللہ سے محبت کی جائے اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کے بعد میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے انسان آج بھی اور ان کی ساری اختیار کرے اللہ کے بات کرے تو خشور اور کے ساتھ کرے اور اس طریقے سے اللہ رب العامین کی معرفت حاصل کرے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے شکر کے اندر داخل ہیں انسان کا اللہ کی ذات پر پکا ایمان اور یقین اور اس طریقے سے دل سے اعتراف کہ جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں ساری کی ساری اللہ رب العامین کی طرف سے ہیں کیونکہ شکر کا مطلب کیا شکر کا مطلب ہوتا ہے احسان کا بدلہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ احسان کیجئے آپ اس کا شکر ادا کیجئے تو احسان کا بدلہ ایک بندہ اللہ ابرامین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنی سطاط بھر اللہ ابامین کا شکر ادا کرے لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا تو اللہ ابرامین کی نعمتوں کا شکر انسان کیسے ادا کر سکتا ہے تو یہ شکر کا مطلب ہوتا ہے احسان کا بدلہ اور اس ذات کی تعریف اور اس کی بڑائی یا اس کا شکر ادا کرنا یا اس کا احسان ماننا جس کی طرف سے انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں یہ سب کے سب اللہ حرب العامین کی طرف سے اس لیے حقیقی تعریف کا مستحق اللہ رب العالمین ہے حقیقی تعریف کا مستحق اگر کسی کے ذریعے سے کسی کو نعمت ملتی ہے تو انسان کو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ, کی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ سے ملا نے لَمْ شکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا اس لیے ہمیں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کی طرف سے انسان کو کوئی احسان یا کوئی بھلائی پہنچتی ہے یہ اللہ العالمین کے شکر کے ادا کرنے میں شامل اور داخل ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں کا جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنی نعمت کو اس تک پہنچایا اگر انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو گویا کیوں اللہ ابرامین کا بھی شکر ادا کرتا ہے لہذا انسان کو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے تو یہ شکر ہے کہ اللہ اللہن کا شکر انسان دل سے اعتراف کرے کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں ساری نعمتوں کی نسبت اللہ عبامین کی طرف ہو اس طریقے زبان سے انسان اللہ کا شکر ادا کرے ہمیشہ رسم الحسان رہے ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرے اللہ کا شکر بیان کرے اگر پریشانی اور مصیبت میں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے کیونکہ اس کے پاس اگر کوئی ایک نعمت نہیں ہے تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں اس لیے ہمیشہ اگر کوئی پریشانی بھی یا بہت ساری پریشانیاں ہیں تب بھی انسان کو ہمیشہ اللہ البامن کا شکر ادا کرنا چاہیے جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ ابامن اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے ان پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور انسان خوشحالی میں اللہ ابامین کا شکر ادا کرے پریشانی میں بھی شکر ادا کرے لیکن خوشحالی میں انسان کو زیادہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے جب انسان خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ ربامن اس کو پریشانی اور مصیبتوں میں یاد رکھتا ہے تو اس طریقے سے زبان سے انسان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہی کا کرم اللہ کا احسان ہے اللہ کا فضل الحمدللہ اللہ جس حالت بھی رکھ الحمدللہ اللہ رب اللہ اربانی کا لاکھ لاکھ کروڑ کرول شکر اور احسان ہمیشہ انسان کو اپنی زبان سے الحمد للہ کہنا چاہیے انسان کے دیگر جو اعضا ہیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ہاتھ کے ذریعے سے پاؤں کے ذریعے سے یعنی یہ سب اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کر کے وہ اللہ علامین کا شکر ادا کرتا ہے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوط دے حج کرے قربانی کرے نیک امال کرے سچ بولے لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرے بھلائی کا حکم دے لوگوں کو من سے روکے یہ تمام چیزیں شکر کے اندر داخل ہیں جو دین اللہ نے دیا اس دین کے اوپر انسان مکمل طور سے مل پہنا ہو اس میں کسی کا چیز کا اضافہ نہ کرے نہ کوئی کسی چیز کی کمی کرے بلکہ اسی طریقے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اللہ کی عبادت کی اس طریقے سے انسان اللہ ابامن کی بات کرے تو اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا یہ اللہ ابامن کا شکر ادا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ نے دین اسی لیے بھیجا تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں اور جب انسان اس کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ اسے انسان سے خوش ہوتا تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو مین یشکر فرم یشکر اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے اللہ رب کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے ہمارے شکر کا محتاج نہیں کسی چیز کا اللہ محتاج نہیں ہے. ہم اگر شکر ادا کریں گے تو اپنے لیے کریں گے اگر شکر ادا کریں گے تو اللہ رب الامن کی رحمت ہوگی نعمت برقرار رہے گی اللہ تعالیٰ اور دے گا مصیبتوں کو ٹالے گا پریشانیوں کو ٹالے گا اللہ تعالیٰ اس شکر کے ذریعے سے انسان کی حفاظت کرے گا تو اس لیے اگر انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ غلامین کا تو اپنے لیے کرتا ہے اللہ کے لیے نہیں کرتا اگر پوری دنیا مل جائے اور وہ سب کے سب مل کر کے اللہ کی ربیت کا انکار کر دیں اللہ کی لوہیت کا انکار کر دیں تو اللہ غلامین کے رب ہونے پر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا اللہ سب کا رب ہے سب کا خالق اور مالک ہے اللہ کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کی اتنی تعداد ہے انسانوں سے کئی گنا زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے وہ سارے فرشتے ہمیشہ اللہ کے بات کرتے ہیں لا اللہ میں امر ہوں یا فالون کبھی بھی اللہ کی نافرمائی نہیں کرتے وہی کرتے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سارے فرشتے ہمیشہ اللہ کے بات کرتے ہیں فرشتوں کے علاوہ دیگر مخلوقات سورج اللہ کے بعد چاند اور ستارے اور اس طریقے سے شجر دبا چوپائے یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کہ ہم دو سرا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی تصویر آتے ہیں اللہ کی گن گاتے ہیں اگر ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہم نہیں سمجھتے تو اللہ ابراہمین کی بے شمار مخلوق ہے اگر ایک انسان سب مل کر کے اگر اللہ کا انکار کر دیں گے تو اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ سب کا خالق ہے مالک ہے اللہ البراہن سب کا رب ہے آپ اس کو مثال سے سمجھیں یہ مثال سے سمجھانے کے لیے ہے کہ کوئی شخص کسی ملک کا بادشاہ ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے جب اس ملک کے سارے لوگ مانتے ہیں اگر دو چار چند لوگ مل کر کے نہ مانیں کیا فرق پڑے گا اس سے اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ کے لیے اونچی مثال ہے تو اللہ ابراہین سب کا خالق مالک ہے اللہ ابامین کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ السبد اللہ سب سے بے نیاد ہم سب کے فقیر اور محتاج ہیں اللہ ہی نے سب کچھ ہمیں دیا ہے اللہ ہی کا دیا ہوا سب کچھ ہے اللہ ہی سب چیزوں کی توفیق دیتا ہے ساری نعمتیں اللہ ابرامن کی طرف سے ہیں اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ ابرامن کی تعریف کرنی چاہیے اس کی حمد بیان کرنی چاہیے اور ہمیشہ انسان کو دنیاوی چیزوں میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے جو اسے زیادہ نیک پرہزگار جیسا کہ حدیثوں کے اندر ہمارے نم تعلیم دی تو وہ انسان جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے کو آپ مثالوں سے بھی سمجھ ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے. اگر آپ اس کا شکر ادا کریں گے یا وہ آدمی اس کا شکر ادا کرے گا تو اس کے ساتھ احسان کو جاری رکھے گا لیکن اگر احسان کرنا چھوڑ دے اگر وہ شکر کا بجا لانا چھوڑ دے شکریہ ادا کرنا چھوڑ دے تو انسان ہے انسان کے اندر آ سکتی ہے ساری چیزیں تو کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی احسان کرنا چھوڑ دیتا کہتا یار ہم ان کے ساتھ اتنا احسان کرتے ہیں وہ کبھی انہوں نے اپنی زبان سے میرا شکریہ ادا نہیں کیا انسان اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے لیکن کبھی کبھی انسان کے اندر چیز آ سکتی ہے تو انسان کے اوپر اگر احسان کیا جائے تو اسے انسان کو ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ مانوی کے کی حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ ابامین کا شکر ادا نہیں کر سکتا اس لیے ہمیشہ اگر وہ اس کا شکر ادا کرے گا اس کا احسان مانے گا اس کی تعریف کرے گا تو وہ آدمی ہمیشہ اس آدمی کو پر احسان کرے گا تو اللہ رب العامین کی جو انسان جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا اللہ وہ اپنے لیے کرتا ہے وہ ابندہ اللہ ابامن کے شکر کا جو ہے محتاج نہیں ہے اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اس مال کا شکر ہے کہ انسان اس مال میں اگر نصاب کو پہنچائے زکوٰۃ دے اس کا شکر ہے کہ انسان صدقات و خیرات کرے اور غریبوں کا خیال لگ کے اللہ کا تعالیٰ کا حق ادا کرے سیلا ہی کرے ہلار طریقے سے کمائے حرام طریقے سے نہ کمائے حلال جگہوں پر خرچ کرے یہ سب مال کا شکر ہے میرے بھائیو یہ ساری چیزیں مال کا شکر ہے ایسے انسان کے پاس اذا ہیں جسم کے در آنکھ ہاتھ پاؤں دل یہ ساری چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی اداب کے لگاتا ہے اور گناہوں سے دور رکھتا ہے تو اللہ ابامین کا شکر ادا کرنا کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال دے رکھا ہے بہت ان کے پاس مال لیکن وہ اپنی حالت ایسا بنا کر کے رکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ فقیر اور محتاج اور تنگ دست وہی ہیں یہ اللہ کی ناشکری ہے یہ اللہ کے کی ناشکری ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اما بن امت اللہ نے آپ کو نعمت دی اس کا اظہار بھی آپ کیجئے اور حدیث کے دراط جو جب اللہ ربامن کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے اللہ نے آپ کو مال دیا اس کا اثر یہ کہ مال کو خرچ کیجئے اللہ نے آپ کو صحت تندرستی دی اس کا اثر یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کے دعوت میں عبادت میں استعمال کیجئے اللہ نے آپ کو علم دیا اس علم پر عمل کیجئے لوگوں کو اس کی دعوت دیجئے بلائیے اللہ تعالیٰ اس کا اثر دیکھنا چاہتا ہے اخلاق کے ساتھ کیجیے اللہ نے مال دیا آپ حج کیجیے عمرہ کیجئے غریبوں کی مدد کیجیے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ نے مال تو دیا لیکن وہ بخالت کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے اور اس اپنا حلیہ اور اپنی شکل و صورت ایسی بنا کر کے رکھتا ہے کہ اگر کوئی فقیر اس کے سامنے جائے تو اس سے زیادہ وہی فقیر نظر آتا ہے یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے میرے بھائی ہو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے جی ہاں انسان کے اندر غرور نہ آئے تکبر نہ ہو گھمنڈ نہ کرے وہ گھمنڈ نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا اثر انسان کے اوپر نظر آنا چاہیے لہذا انسان اگر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اور دے گا اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے نہیں تھکتا اگر پوری دنیا والے اکٹھا ہو جائیں اور اللہ ابامن سب لوگ مانگیں تو اللہ ابرامین کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی لہذا ہمیشہ انسان کو اللہ ابامین کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ من کف اور جو انکار کرے ناسکری کرے یہاں انکار اور ناسکری دو طرح کی ہے ایک تو یہ ہے کفر اکبر کفر اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا کفر سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے جسے بڑا شرک ہوتا ہے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے ایسے ہی بڑا کفر بڑا کفر یہ ہے کہ مال دیا اللہ نے صحت دی اللہ رب آدمی نے لیکن اس کی نسبت آدمی غیر اللہ کی طرف کرے پیروں نے دیا فقیروں نے دیا اور اس طریقے سے اولیوں نے دیا جو سب چلے گئے وفات پا گئے انہوں نے ہمیں ساری چیزیں دی ہیں تو یہ نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا اللہ تعالیٰ کا انکار ہے یہ. یہ سراسر کفر ہے یہ بڑا کفر ہے انسان ایسا کرنے سے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے یہ کفر اکبر کہلاتا ہے کیونکہ جو بھی نعمتیں ہیں اما بےک نعمت فمین اللہ اللہ کی طرف سے ہیں اس لیے وہ اگر غیر اللہ کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیں ساری نعمتیں دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے یہ کفر اکبر ہے یہ بڑا قفر انسان اگر توبہ نہیں کرے گا ہمیشہ ہم جہنم کے اندر رہے گا کیونکہ قفر اکبر کا مرتکب ہمیشہ کے لیے اسلام سے نکل جاتا ہے ہاں اگر توبہ کر لے گا سچی توبہ تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا جسے بڑے شرک کو اللہ معاف کر دیتا ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہے گا بڑا کفر کرنے والا جیسے بڑا جو عقیدے کے نفاق ہوتا جو مکہ جو مدینہ کے جو منافقین تھے ہمارے نبی کے زمانے میں عبداللہ بن عبید بن سلول ان لوگوں جیسا نفاق جو عقیدے کے نفاق ہوتا ہے اگر وہ نفاق کسی کے پاس ہوگا وہ بھی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اندر منافقین افدل اشف النار تو منافقین جہنم کے سب سے نچے طبقے کے اندر رہیں گے اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ان کی مشرقین جہنم کے اندر رہیں گے یا شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا تو شرک کے علاوہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے نفاق کو بھی بڑے کفر کو اللہ معاف کر دے گا کی؟ نہیں کیونکہ یہ بھی جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذریعہ اور سبب ہیں یہ جن کے اندر یہ گناہ ہوگا بڑا کفر ہوگا بڑا نفاق ہوگا بڑا شرک ہوگا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے اس لیے اگر اللہ کی نعمتیں جو انسان کے پاس ہیں ان کی اگر نسبت اللہ غیر اللہ کی طرف کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا کفر کرتا ہے اور ایک کفر اصغر ہوتا ہے چھوٹا کفر وہ جانتا ہے وہ کہتا ہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کی نسبت ایسی چیزوں کی طرف کر دیتا ہے جو اللہ نے ان کو نسبت نہیں بنائی تو کیا ہوگا یہ کفر اصغر ہوگا پہلی صورت میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے وہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے ہے یہ بڑا کفر ہو گیا یہاں پر یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہے فلاں چیزوں کی وجہ سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے کیا بنایا اللہ رب العالمین نے نعمت کا ذریعہ نہیں بنایا یا شفا کا ذریعہ نہیں بنایا تو اس کو اگر بنا لیتا ہے تو یہ کفرے اصغر کہلاتا ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ یہ پیرو فقیروں کے ذریعے سے اللہ نے مجھے دیا ہے یعنی انہوں نے میرے لیے دعائیں کی یا انہوں نے میرے لیے سفارش کی تو اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے دیا یہ کفر ازغر ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ذریعہ نہیں بنایا نعمت کا ان کو اللہ نے ذریعہ نہیں بنایا یا اس طریقے سے انسان اپنے ہاتھ کے اندر تعویذ لڑکا لے اور کہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے شفا دیا تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ شرک ازغر کہلاتا یا کفر ازغر کہلاتا اس نے کیونکہ اللہ رب العالمین نے تعویذ گنٹوں کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا اللہ نے دواؤں کو شفا کا ذریعہ بنایا ڈاکٹروں کو شفا کا ذریعہ بنایا لیکن اللہ رب العالمین نے تعویز گندے کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا انسان گلے کے اندر کوئی چیز لٹکا لے کہ اس کے ذریعے سے مجھے اللہ نے شفا دیا کیا لٹکا لیا لوہا لٹکا لیا یا کوئی بھی چیز لٹکا لیا اس, اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے شفا دی تو یہ کفر اصغر کہلاتا شرک اصغر کہلاتا کیونکہ اس نے شفا اور نعمت کے نسبت اس چیز کی طرف کر دی ہے جسے اللہ رب العالمین نے نعمت کا ذریعہ نہیں بنایا آپ یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے فلا کے ذریعے سے مجھے نعمت دی اللہ نے اس دوا کے ذریعے سے مجھے شفا دیا اللہ نے اس دوا کے ذریعے سے مجھے شفا دیا اللہ رب العالمین نے اس تجارت کے ذریعے سے میرے مال کے اندر برکت دی اللہ نے مجھے مالداری عطا فرمایا آپ اس طریقے سے کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ کمپنی نے مجھے مالدار بنا دیا نہیں اگر ایسا کہیں گے تو یہ کفر اصغر ہوتا ہے اگر آپ کہیں کمپنی ہی کو سمجھ لیں تو یہ چھوٹا کفر ہو جاتا کیونکہ کمپنی ایک ذریعہ ہے آپ کو آپ نے اصل بنا دیا یہ کفر اثر ہو جائے گا اور جہاں ذریعہ ہے ہی نہیں ہے اگر آپ اس کو اثر بنا دیں گے تو بڑا کفر ہو جائے گا تو امن کفرا جو ناشکری کرے تو دونوں کفر اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں چھوٹا کفر بھی مراد ہو سکتا ہے بڑا کفر بھی مراد ہو سکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ امن کفرا جو ناشکری کرے انکار کرے فی اللہ بن حمید تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے پوری دنیا کافی ہو جائے کچھ نہیں فرق پڑتا حمید تعریفوں والا ہے کوئی تعریف نہ کرے رہا اللہ ابراہین کی راہ بلا اللہ, اللہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے اللہ کی تعریف کرنے والے یعنی انگنت مخلوق ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی بات کرتے ہیں لہٰذا اللہ البراہین ہماری کسی تعریف کا عبادت کا مستعق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نرالی ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہم بات کرتے ہیں ہمارا اپنا فائدہ ہے ہم سب کریں گے ہمارا اپنا فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی اللہ انہیں پر رحمت کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے اور جو اللہ کی بات نہیں کریں گے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے ایسے لوگوں پر اللہ ابامن قیامت کے دن اپنی رحمت نہیں کرے گا وکانہ ابیل مومن قیامت کے دن اللہ ابامن کی رحمت مومنوں کے ساتھ ہوگی مومنوں کے ساتھ ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کو موحدین کو جنت میں داخل کرے گا اور اگر کوئی چلا گیا اپنے ایک بڑے گناہ کے جیسے اللہ نے مغفرت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتے ہوئے اگر وہ معاہد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننم سے گا کہ اللہ ابامن کی رحمت مومنوں اور محدین کے ساتھ خاص ہوگی لہذا اللہ ابامین ہمارا محتاج نہیں ہے نہ ہماری دعاؤں کا نہ ہماری عبادتوں کا نہ ہمارے شکر کا نہ ہماری کسی چیز کا اللہ رب العامین کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتی لہذا ہمیشہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بہت پیاری بات اللہ نے یہاں بیان کی شکر ادا کیجیے اللہ ربامن کا شکر ادا کریں گے نعمت برقرار رہے گی اللہ تعالیٰ اور دے گا پریشانیوں کو دور کرے گا اور شکر ادا نہیں کریں گے تو نعمت چھل سکتی ہے نعمت ختم ہو سکتی ہے یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ حربامن ہمیں شکر جیسی عظیم نعمت سے مالا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کی توفیق دے آمین وزاکم اللہ خیر